ایک نیچر ہے یہ ایک فطری حقیقت ہے کہ غلطی کرنے کے بعد فوراً کے فوراً آدمی کے اندر ڈفس جاگتا ہے احساس ندامت شرمندگی اس کو اویل اگر کریں تو اس کو آپ چکا دیں گے آپ کو لیکن آپ غور کیجئے کہ اس کو اویل کرنا آسان کام ہے اس نے گالی دی ہوگی تو آپ کو برداشت کرنا ہے پتھر مارا ہو اس کو برداشت کرنا ہے اس نے آپ سے پیسہ چھین لیا ہو تو برداشت کرنا ہے اگر آپ برداشت نہیں کریں گے تو کیا کریں گے آپ لڑ جائیں گے اس سے لڑ جائیں گے تو پھر وہ اور سپر یوگا بن جائے گا اس کا تب تو ندامت چھپ جائے گی ندامت چھپ کر کے سپر یوگا بن جائے گا اس کا اور پھر تو اور لڑائی ہوگی لڑائی لڑائی ہوگی کیا صبر جو ہے دلوں کی تسخیر کا اس میں طاقت ہے صبر کے اندر دل کو مسخر کرنے کی طاقت ہے مسخر کرنے کے مطلب ہے کہ اس کے ریپینٹینس کو استعمال کر کے اسے جھکا دینے کی طاقت ہے لیکن ڈیپنس کو استوال کرنے کے لیے بڑی زبردست اس لیے قرآن میں ہے کہ ولاقہ کتنی زبردست آئے ہے قرآن بھی یہ درجہ تو پاتے ہیں وہی لوگ جو صبر کرنے والے ہیں ولاقہ اللہ عظیم یہ بڑے قسمت والے لوگ ہیں جو جن کو یہ چیز ملتی ہے کیونکہ صبر کرنا آسان کام نہیں ہوتا اس وقت بڑے ایسے دشمن کو آپ شکا سکتے ہیں اگر اس کے ریپنٹنس کو استعمال کریں آپ جو جاگ پڑا ہے غلط غلطی کرنے کے بعد